دشمنان خاص اعلان توحید اور اعلان دعوت کے بعد عام طور پر سارے ہی اہل مکہ آپ کے دشمن ہو چکے تھے مگر جو لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے ان کے نام حسب ذیل ہیں ابو جہل ابن ہیشام ابو لہب ابن عبد المطلب اسود ابن عبدالغوس حارث ابن قیس ولید ابن مغیرہ امیہ بن خلف اور ابی بن خلف یعنی پسران خلف ابو قیص بن الفاق عاص بن وائل نظر بن الحارس منب بن الحجاج ظہیر بن ابی امیہ صاحب بن صیفی اسود بن ابد الاسد آص ابن سعید عاص بن الحاشم اقبہ بن ابی معیت ابن الاصیٰ حقم ابن العاص عدی بن الحمرہ ان میں سے اکثر و بیشتر آپ کے ہمسائے تھے اور صاحب عزت و وجاہت تھے آپ کی دشمنی میں سرگرم تھے لیل و نہار یہی مشغلہ اور یہی دھن تھی ابو جہل اور ابو لہب اور رقبہ بن ابی معیت یہ تین شخص سب سے بڑھے ہوئے تھے ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان خاص کا کچھ مختصر حال ہدیہ ناظرین کرتے ہیں ابو جہل بن ہیشام آپ کی امت کا فرعون تھا جس نے آپ کی دشمنی اور عداوت میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا ابو جہل کی دشمنی کے کچھ واقعات گزر چکے اور کچھ آئندہ آئیں گے مرتے وقت جو اس نے پیام دیا ہے جس کا مفصل بیان انشاءاللہ غزوہ بدر کے بیان میں آئے گا اس سے ناظرین کرام کو ابو جہل کی عداوت اور دشمنی کا پورا پورا اندازہ ہو جائے گا ابو جہل کا اثر نام ابو الحکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا لقب عطا فرمایا ابو جہل کہا کرتا تھا میرا نام عزیز کریم ہے یعنی عزت والا اور سردار اس پر یہ آیت نازل ہوئی ان شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمہلی اغلی فی البطون کغلی الحمیم خذو فاعتلوه الی سوائل جحیم ترجمہ تحقیق زقوم کا درخت بڑے مجرم کو کھانا ہوگا گرم پانی کی طرح پیٹ میں کھولے اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو پھر گھسیٹتے ہوئے ٹھیک بیچ جہنم کے لے جا کر اس کو ڈال دو پھر اس کے سر پر گرم پانی چھوڑ دو اور اس سے کہو کہ چک اس عذاب کو تو بڑا معزز و مکرم ہے ابو لہب ابو لہب کنیت تھی نام عبد بن عبد المطلب تھا رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے اللہ کا پیام پہنچایا تو سب سے پہلے ابو لہب نے ہی تقسیب کی اور یہ کہا تب اللہ کا ساعر ال یوم الحادہ یعنی اللہ تجھ کو ہلاک کرے کیا ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا اس پر صورت تبت نازل ہوئی ابو لہب کیونکہ بہت مالدار تھا اس لیے جب اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو یہ کہتا اگر میرے بھتیجے کی بات حق ہے تو قیامت کے دن مال اور اولاد کا فدیہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا ما اغنا عنہ مالہ و ماں کسب میں اسی طرف اشارہ ہے اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب یعنی ابو سفیان ابن حرب کی بہن کو بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ضد اور دشمنی تھی شب کے وقت آپ کے راستے میں کانٹے ڈال دیا کرتی تھی تفسیر ابن کثیر ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب ام جمیل کو خبر ہوئی کہ میرے اور میرے شوہر کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی تو ایک پتھر لے کر آپ کے مارنے کے لیے دوڑی آپ اور ابو بکر صدیق اس وقت مسجد حرام میں تشریف فرما تھے ام جمیل جس وقت وہاں پہنچی تو حق تعلیٰ شاہ نے اس کی آنکھ پر ایسا پردہ ڈالا کہ صرف ابو بکر نظر آتے تھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہ دیتے تھے ام جمیل نے ابو سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہے اس کو معلوم ہوا ہے کہ وہ میری مذمت اور حجب کرتے ہیں خدا کی قسم اگر اس وقت ان کو پاتی تو اس پتھر سے مارتی خدا کی قسم میں بڑی شاعرہ ہوں اور اس کے بعد یہ کہا مضمن آسوینہ وہ امرا ہو ابینہ وہ یعنی مزم کی ہم نے نافرمانی کی اور اس کا حکم ماننے سے انکار کیا اور اس کے دین کو محکوض رکھا دشمنی اور عداوت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے محمد کے مذمم کہتے تھے محمد کے معنی ستودہ کے ہیں یعنی تعریف کیا گیا اور مذم کے معنی مضموم اور برے کے ہیں اور یہ کہہ کر واپس ہو گئی قریش جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مذم کہہ کر برا کہتے تو آپ فرماتے کہ اے لوگوں تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے سب و شتم کو مجھ سے پھیر دیا وہ مزم کو برا کہتے ہیں اور میں محمد ہوں واقعہ بدر کے سات روز بعد ابو لہب کے ایک زہریلا دانہ نمودار ہوا اسی میں ہلاک ہوا گھر والوں نے اس اندیشے سے کہ اس کی بیماری ہم کو نہ لگ جائے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا اسی طرح تین دن لاش پڑے پڑے سڑ گئی آر اور بدنامی کے خیال سے چند ہفشی مزدوروں کو بلا کر لاشہ اٹھوایا مزدوروں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے دھکیل کر لاشے کو اس گھڑے میں ڈال دیا اور مٹی اور پتھروں سے اس کو بھر دیا یہ تو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہوئی اور آخرت کی رسوائی کا پوچھنا ہی کیا اجار ان اللہ تعالی منزالک ابو لہب کے تین بیٹے تھے اوتبا اور موتب اور اوتبا دونوں اول ذکر فتح مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے اور اوتبہ جس نے ابو لہب کے کہنے سے آپ کی صاحبزادی کو طلاق دی اور مزید برآں اس پر گستاخی بھی کی وہ آپ کی بدعا سے ہلاک ہوا فتح مکہ کے دن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا تمہارے بحیدے اتبہ اور معتب کہاں ہیں کہیں نظر نہیں پڑے حضرت عباس نے رس کیا یا رسول اللہ بظاہر کہیں روپوش ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا ان کو ڈھونڈ کر لاؤ تلاش سے عرفات کے میدان میں ملے حضرت عباس دونوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے اسلام پیش کیا فوراً اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی آپ نے فرمایا میں نے اپنے چچا کے ان دونوں بیٹوں کو اپنے پروردگار سے مانگا تھا اللہ نے مجھ کو یہ دونوں عطا فرمائے بن خلف جہمی امیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عال اعلان گالیاں دیتا اور جب آپ کے پاس سے گزرتا تو آنکھیں مٹکاتا اس پر یہ صورت نازل ہوئی مزتی مزتی کل بدن فل کمل نار اللہ الموقدت اللہ تی تطلع علی الافئدہ انہا علیہ مقصدت عمد ممددہ ترجمہ بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو پسے پشت عیب نکالے اور رودر در رو کرے مال کو جمع کرتا ہے اور بار بار اس کو شمار کرتا ہو جیسا کہ ہندو لذت اور مسرت کے ساتھ روپوں کو شمار کرتا ہے کیا اس کو یہ گمان ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا ہرگز نہیں البتہ ضرور ہوتمہ میں ڈالا جائے گا اور تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ ہوتما کیا چیز ہے وہ ہوتما اللہ کی ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی تحقیق وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی اور آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں جکڑ دیے جائیں گے امیہ بن خلف جنگ بدر میں حضرت خبیب یا حضرت بلال کے ہاتھ سے مارا گیا ابن خلف, خلف بھی اپنے بھائی امیا ابن خلف کے قدم بقدم تھا ایک روز ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آپ کے پاس آیا اور اس کو ہاتھ میں مل کر اور اس کی خاک کو ہوا میں اڑا کر کہنے لگا کیا خدا اس کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا آپ نے فرمایا ہاں اس کو اور تیری ہڈیوں کو ایسا ہی ہو جانے کے بعد خدا پھر زندہ کرے گا اور تجھ کو آگ میں ڈالے گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِي أول مرة وهو بكل خلق الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا کجریل اخری منه توقدون اہ کباد يقول له كن فيكون الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ وَإِلَيْهِ <تُغْجَعُون> اور ہمارے لیے ایک مثال پیش کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ ان پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا آپ کہہ دیجئے کہ جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ ہر مخلوق کو جاننے والا ہے جس خدا نے سب درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس درخت سے آگ سلگاتے ہو کیا جس خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ تم جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر سکے کیوں نہیں وہ تو بڑا خلاق اور علیم ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو کہتا ہے ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے عبی بن خلف جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مارا گیا اقبا بن ابی معید اقبا عبی بن خلف کا گہرا دوست تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی ويوم يعب الظَّالِمُ على يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتقذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ ثلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال يَا سومیت خولی بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ترجمہ اور اس دن کو یاد کرو کہ جس دن حسرت اور ندامت سے اپنے ہاتھ منہ میں کاٹے گا اور یہ کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ اپنی راہ بناتا اور کاش فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا اس کمبخت نے مجھ کو اللہ کی نصیحت سے گمراہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا اے ہمارے نبی آپ رنجیدہ نہ ہوں ہر نبی کے لیے اسی طرح یہ مجرمین میں سے دشمن پیدا کیے ہیں اور تیرا رب ہدایت تو نصرت کے لیے کافی ہے رقبہ جنگ بدر میں اسیر ہوا اور مقام سفرہ میں پہنچ کر اس کی گردن ماری گئی ولید بن مغیرہ ولید بن مغیرہ یہ کہا کرتا تھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ محمد پر تو وہی نازل ہو اور میں اور ابو مسعود سخی چھوڑ دیے جائیں حالانکہ ہم دونوں اپنے اپنے شہر کے بڑے معزز ہیں میں قریش کا سردار ہوں اور ابو مسعود قبیلہ ثقيف کا سردار ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی وقالو لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمه ربك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 یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا کیا یہ لوگ اللہ کی خاص رحمت نبوت کو اپنی منشاہ کے مطابق تقسیم کرنا چاہتے ہیں ہم نے تو ان کی دنیاوی معیشت کو بھی اپنی ہی منشاہ سے تقسیم کیا ہے اور اپنی ہی منشا سے ایک کو دوسرے پر رفت دی ہے تاکہ ایک دوسرے کو اپنا مسخر اور تابع بنائیں اور اخروی نعمت تو دنیاوی نعمت سے بدہ جہاں بہتر ہے پس جب دنیاوی معیشت کی تقسیم ان کی رائے پر نہیں تو اخروی نعمت کی تقسیم ان کی رائے پر کیسے ہو سکتی ہے یعنی نبوت و رسالت کا مدار مال و دولت اور دنیاوی عزت و وجاہت پر نہیں چنانچہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ولید نے مغیرہ اور امیہ بن خلف اور ابو جہل اور قطبہ اور شیبہ پسران ربیعہ اور دیگر سرداران قریش اسلام کے متعلق کچھ دریافت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ان کے سمجھانے میں مشغول تھے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کی مسجد کے نابینا معازن کچھ دریافت کرنے کے لیے آ پہنچے آپ نے یہ سمجھ کر کہ ابن ام مکتوم تو مسلمان ہیں ہی پھر کسی وقت دریافت کر لیں گے لیکن یہ لوگ ذی اثر ہیں اگر اسلام لے آئیں تو ان کی وجہ سے ہزاروں آدمی مسلمان ہو جائیں گے اس لیے آپ نے ابن ام مکتوم کی طرف التفات نہ فرمایا اور ان کے اس بے محل سوال سے چہرہ انور پر کچھ انقباس کے آثار نمودار ہوئے اس لیے کہ ان کو چاہیے کہ سابق گفتگو کے ختم ہونے کا انتظار کرتے مگر خداوند ود زلجلال کی رحمت جوش میں آ گئی اور یہ آئے نازل فرمائی و تولا ان جاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَتَّذِكَّرُ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّرُوا ترجمہ آپ ایک نابینا کے آنے سے چین بجبی ہوئے اور بیلطفاتی برتی آپ کو کیا معلوم شاید یہی نابینا آپ کی تعلیم سے پاک و صاف ہو جائے یا آپ کی نصیحت اس کو کچھ نفع پہنچائے اور جس شخص نے بے پرواہی کی اس کی طرف متوجہ ہوئے حالانکہ وہ اگر پاک و صاف نہ ہو تو آپ پر کوئی الزام نہیں اور جو شخص دین کے شوق میں آپ کے پاس توڑتا ہوا اور خدا سے ڈرتا ہوا آتا ہے اس سے آپ بے اتنائی کرتے ہیں اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ جب کبھی عبداللہ ابن امیں مقدوم حاضر ہوتے تو آپ ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے اور یہ فرماتے مرحبا بمن فی ہی آتبانی ربی یعنی مرحبا ہو اس شخص کو جس کے بارے میں میرے پروردگار نے مجھ کو اعتاب فرمایا ابو قیس ابن الفاقہ یہ بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ایزا پہنچاتا تھا ابو جہل کا خاص معین اور مددگار تھا ابو قیس جنگے بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھ سے مارا گیا نظر ابن حارث سرداران قریش میں سے تھا تجارت کے لیے فارس جاتا اور وہاں شاہان اعظم کے قصص اور تواریک خرید کر لاتا اور قریش کو سناتا اور یہ کہتا کہ محمد تو تم کو عاد اور سموت کے قصے سناتے ہیں اور میں تم کو رستم اور اسفندیار اور شاہان پارس کے قصے سناتا ہوں لوگوں کو یہ افسانے دلچسپ معلوم ہوتے تھے لوگ ان قصوں کو سنتے اور قرآن کو نہ سنتے ایک گانے والی لونڈی بھی خرید رکھی تھی لوگوں کو اس کا گانا سنواتا جس کسی کے متعلق یہ معلوم ہوتا کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہے اس کے پاس اس لونڈی کو لے جاتا اور کہتا کہ اس کو کھلا اور پلا اور گانا سن پھر اس سے کہتا کہ بطلہ یہ بہتر ہے یا وہ شہ بہتر ہے جس کی طرف محمد بولاتے ہیں کہ نماز کرو روزہ رکھو اور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا غُزُواً لیات نل مستم یس کلم یس کبشی ادبی بعض آدمی خدا سے غافل کرنے والی باتوں کو خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے گمراہ کرے اور خدا کی آیتوں کی ہنسی اڑائے ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے اور اس کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑی جاتی ہیں تو ازراہ تکبر ان سے منھ مو موڑ لیتا ہے جیسا کہ سنا ہی نہیں گویا کہ کانوں میں سقل ہے اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے نظر بن حارث جنگ بدر میں گرفتار ہوا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن ماری آس بن واسمی آس ابن سہمی یعنی حضرت عمر بن آس کے والد ہیں یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ استجاع اور تمسخر کیا کرتے تھے حضور کے جتنے بیٹے پیدا ہوئے وہ سب آپ ہی کی زندگی میں وفات پا گئے تو آس ابن وائل نے کہا ان نہ محمد ولد یعنی محمد تو ابتر ہیں ان کا کوئی لڑکا زندہ ہی نہیں رہتا اب تر کٹے جانور کو کہتے ہیں جس شخص کا آگے پیچھے کوئی نام لیوا نہ رہے گویا وہ شخص دم کٹا ہوا جانور ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی هو یعنی آپ کا دشمن ہی ابتر ہے آپ کے نام لیوا تو لاکھوں اور کروڑوں ہیں ہجرت کے ایک ماہ بعد کسی جانور نے آس کے پیر میں کاٹا جس سے پیر اس قدر پھولا کے اونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا اس میں آس کا خاتمہ ہو گیا نبی و منبح پسلانہ حجاج نبی اور منبح بھی آپ کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھے جب کبھی آپ کو دیکھتے تو یہ کہتے کہ کیا خدا کو ان کے سوا اور کوئی پیغمبر بنانے کے لیے نہیں ملا تھا دونوں جنگے بدر میں مارے گئے اسود ابن مطالب اسود ابن مطالب اور اس کے ساتھی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھتے تو آنکھیں مٹکاتے اور یہ کہتے کہ یہی ہیں وہ لوگ جو روئے زبین کے بادشاہ ہوں گے اور قیسر اور کسرہ کے خزانوں پر قبضہ کریں گے یہ کہہ کر سیٹیں اور تالیاں بجاتے قریش جس وقت جنگ احد کی تیاری کر رہے تھے اس وقت اس وقت مریض تھا لوگوں کو آپ کے مقابلے کے لیے آمادہ کر رہا تھا جنگ احد سے پہلے ہی انتقال کر گیا اسود بن عبد یغوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا بیٹا تھا جس کا سلسلہ نصب یہ ہے اسود بن آبد یغوس بن وحب بن آبد مناف بن زہرا یہ بھی آپ کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا جب فقرائے مسلمین کو دیکھتا تو یہ کہتا یہی روئے زمین کے بادشاہ بننے والے ہیں جو کسرا کی سلطنت کے وارث ہوں گے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو یہ کہتا آج آسمان سے کوئی بات نہیں ہوئی اور اس قسم کے بیہودہ قریمات کہتا حارث بن ساہمی جس کو حارث ابن اعطلا بھی کہا جاتا ہے اطلا ماں کا نام ہے قیس باپ کا نام تھا یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا کہ جو آپ کے اصحاب کے ساتھ استجا اور تمسخر کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ محمد نے اپنے اصحاب کو یہ سمجھا کر دھوکہ دیا رکھا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے وَمَا إِلَّدَّهُ یعنی خدا کی قسم ہم کو زمانہ ہی ہلاک اور برباد کرتا ہے جب ان لوگوں کا استحضاء اور تمصور حد سے گزر گیا تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی فصدع بما تؤمر عن اننا ترجمہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو علل اعلان بیان کریں اور مشرقین اگر نہ مانیں تو ان سے اعراض فرمائیں اور جو لوگ آپ کی ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں زیادہ ہنسی اور مذاق اڑانے والے یہ پانچ شخص تھے اسود بن آبد یقوس ولید ابن مغیرہ اسود ببن ابد المطلب آص ابن وائل ناظرین کرام ان واقعات سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کی دعوت اور اشاعت میں جبر اور اقراء سے کام لیا گیا یا اس کے دبانے اور مٹانے میں جبر اور تعدی سے کام لیا گیا